محضور درسے فی اس بات الرسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم والاستدلال بکمال قدرته محلمه سورة النحل تفسیر ابن قسیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عشر فالنبیاء و سید المسلین سیدنا محمد وعلا آلہی وآسحابی اجبائین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنذی انزل السماء ما ان لکن السماء نیل بنانا کلا یا دلومی یت سب کلو والنجوم والنجوم نل ان پی دالکل آیا کوری کرتو منحو تمواختہ دشک الملک کملا يخلق, يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ اندو نعمت اللہ تبارک دوبارک بدال ان آیات میں اپنی کمال قدرت کمال تصدف اور کمال علم پر دلائل ذکر فرمائے ہیں اور جیسے میں نے حرض کیا ہے کہ کبھی دلائل عالم الوی سے ہوتے ہیں کبھی عالم سفری سے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تبارک بطور نے عالم الوی کا ذکر کیا کہ وہی ذات ہے اندر من جس نے اتارا تمہارے لیے پانی آسمانوں سے اب بات سمجھے کہ کیا پانی آسمانوں سے اترتا ہے یا بادلوں سے اترتا ہے تو کئی مقامات پہ قرآن پاک میں ہے کہ آسمان بارش پانی آسمان سے برستا بندل نام سوا اما المبارک اور کئی مقامات پہ ہے کہ پانی جو ہے بادلوں سے اترتا ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا کہتے ہیں بادل کہ اس سے تم اتاتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں اور اسی طرح اللہ تبارک وطال نے اسی جگہ بھی فرمایا اللہ اپنی رحمت کے آنے سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلاتی ہیں جو تمہارے لیے باعث راحت ہوتی ہیں اور ایک قسم کی خوشخبری ہوتی ہے کہ اب بارش آنے والی حتہ ادا اکلت صحابت نہ جب وہ پانی سے بھر جاتے ہیں بادل تو پھر ہم ان کو اپنے حکم سے چلاتے ہیں کہ فنا جگہ پہنچو جہاں زمین مردہ ہو گئی ہے پھر تو اس زمین پہ پانی برسا کے ہم اس کو زندہ کرتے ہیں تو اصل میں یہ تارل نہیں ہے دریا جو ہے ایک دریا اللہ کے عرش کے نیچے بھی ایک دریا ہے جو اس کی رحمت کی دلیل ہے اور اللہ تعالی کبھی چاہتے ہیں تو براہ راست وہاں سے بارش اتارتے ہیں اور اسی طرح ہمیں قصہ نور علیہ السلام میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ جب نو علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اس قوم کو برباد کر دے اب یہ ایمان لانے والے نہیں اللہ نے حکم دیا ٹھیک ہے آپ کشری کی کریں آپ کشتی میں بیٹھیں اس بات فرمان دیں فَفَتَحْنَا عَوَابَ السَّوَا ہم نے آسمان کے دروازے کھول دی پانی دی اور زمین کو بھی حکم دیا فَجَّدْنَ الْأَرْضَ وِيُونًا کہ تم بھی چشمیں نکالو اندر سے فَالْتَقَلْمَاهُ جب وہ پانی دو مل گئے ہیں آسمان والا بھی زمین والا بھی لیکن اصولی طور پر تو یہاں تصریہ ہونا چاہیے تھا فلتقل ماں یعنی آسمان کا پانی اور زمین کا پانی لیکن اللہ فرما فلتقل ما ایک پانی علماء نے اس کے دو جواب دیے ہیں کہ پانی سے ملاجمس ہے یا یہ فرمایا ہے کہ جب پانی مل گیا جب ایک ہو گیا اور جب یہ دونوں پانی مل گئے تو اللہ کے حکم سے وہ طوفان آیا گلا جس کا فیصلہ تقدیر کر چکی تھی کہ پھر کچھ بھی نہ بچا لا بجے اور سب دنیا غلط ہو گئی ہے کیونکہ اس وقت اور کوئی دنیا ہی نہیں تھی وہی قومیں نو تھی تو اس لیے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ اگر چاہتے ہیں تو آسمانوں سے بھی پانی اتارتے ہیں اور اگر چاہتے ہیں تو پھر ہواوں کو حکم دیتی ہیں وہ دریاؤں سے اور سمندروں سے ان کے افخارات لیتی ہیں اور اوپر جا کے جمع ہوتے ہوتے ہوتے, ہوتے بادل بن جاتے ہیں پھر جب بادل پانی سے بھر جاتے ہیں پھر اللہ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو اور فرشتے اس کو چلاتے ہیں اور اللہ کے حکم میں جا کے جہاں بھی حکم ہوتا ہے وہیں برساتے ہیں اور اس کی مقدار بھی کوئی نہیں جانتا ماسب اللہ کے کہ کتنی بارش ہوگی کہاں ہوگی کہاں, ہوگی، کہاں نہیں ہوگی یہ جو موسمیات والے ہیں نا ایک اندازہ ہے ضلی علم ہے یہ قطعی علم نہیں ہے وہ کبھی خبر دیں گے ٹھیک ہو جائے گی کبھی خبر دیں غلط ہو جائے گی لیکن اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہوتا یہ تو ظنی علوم ہے اور دوسرا یہ علوم جو ہے ماتحت اسباب ہیں یعنی جہاز ہیں ان کو دیکھتے ہیں ہوایں کہاں کی چل رہی ہیں شمال ہے جنوب ہے شرک ہے غرب ہے ہوا کی رفتار کتنی ہے کبھی یہاں پہنچے گی اندازے لگانے کے بعد ایک فیصلہ کرتے ہیں <laughs> اللہ کے علم تو کسی اندازے کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے نا اسی بھی اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ ان علم ساخ نزل <الْحَيس> بارش اللہ ابھی دیکھیں نا کبھی بادل بن جاتے ہیں گرج ہے چمک ہے لیکن ایک کچرا بھی نہیں گرتا اور کبھی آسمان صاف ہے بالکل پتہ نہیں لگتا بادل آ جاتے ہیں برسات شروع ہو جاتی ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارا انتظام کس کے لیے کیا ہے آسمان تیرے لیے زمینیں تیرے لیے پانی تیرے لیے جہاز تیرے لیے جانور تیرے لیے صرف تو اللہ کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جب پانی اتارتے ہیں تو اس سے تمہارے پینے کے بھی کام آتا ہے وہ من ہو شجر, شجر کہتے ہیں اصل میں اس درخت کو جس کی یعنی ساخ ہو جو اپنے اس پہ کھڑا ہو پشت پہ ایک ہوتا ہے زمین پہ پڑا ہو اس کو نجم کہتے ہیں شجر کی کہنے شجر اس کو کہتے ہیں جس کی ساکھ ہے جس کا تنہ ہے جس پہ وہ کھڑا اللہ نے فرمایا تم پیتے بھی ہو اور اس سے درخت بھی ہے اور درخت اور پھر سبزہ بھی. یہ لفظ متلک بھی ہو سکتا ہے تسی مون. تسی مون کا کیا معنی ہے؟ کہ جس میں تم اپنے جانوروں کو چرنے کے لیے بیچتے ہو چلا گا پھر یوم میں تو لکھو پھر اس کے آنے کے بعد زمین سے تمہارے لیے کھیتیاں اگاتے ہیں وز نخیر ہر قسم کے پھل اب اسی میں بندے آئے تمہیں اس میں نشانی ہے کس کے لیے لیکن جو قوم تفکر کرے کہ ایک ہی پانی ہے ایک ہی زمین ہے لیکن مختلف پودے پیدا ہو گئے اور پھر سب کا رنگ بھی الگ ہے ذائقہ بھی الگ ہے دیکھیں نا ایک باغ کے اندر آم بھی لگے ہوتے ہیں کنو بھی لگا ہوتا ہے مالٹا بھی لگا ہوتا ہے فروٹ بھی لگا ہوتا ہے اس کے اندر انجیر بھی لگا ہوتا ہے کیلا بھی لگا ہوتا ہے سب کو اپنے زمین ایک ہے کتا ایک ہے پانی ایک ہے اور پھر سب کا اپنا رنگ ہے اپنا ذائقہ ہے اور اپنا فائدہ ہے اس کا بنانے والا کون ہے اللہمہ اکبال مرحوم نے لکھا ہے کہ میں ایک دفعہ کیونس ملکوں میں گیا تو میں نے جب وہاں دیکھے نزیو جو لے گئے سائر کے لیے بڑے بڑے پارک سے تو پھول لے لہا رہے تھے اور دخص سبزہ اور یہ دیکھ کے میں ہر بات بہران ہوتا میں کہنا ماشاءاللہ سبحاناللہ اللہ تیری قدرت ہے تو وہ جو کیمسٹ میرے ساتھ تھا نا جی مترجم وہ کہتا کہ علامہ صاحب تمہیں کیا ہو گیا تم تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہر بات میں اللہ نے کیا اللہ، ہم نے کاشت کی ہم نے زمین بنائی ہے ہم نے پانی لگایا ہم نے پودے لگائے ہم نے پھول لگائے اللہ نے کیا کیا یہاں کیمسٹریا تھا نا وہ ان کے لیے خدا تھا اور نے کہا باہر باہر کے بعد کہہ رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کا ما کر دے شان اس میں اللہ نے کیا کیا ہے ہم نے زمین میں ہل چلائے زمین میں پانی دیا پھر زمین میں درختوں کے بیج لگائے پھولوں کے بیج لگائے باز کے ہم نے پودے لگائے اس سے یہ پھول لے رہا ہے یہ تو سب کچھ ہم نے کیا ہے اللہ نے فرمایا میں نے سوچا آدمی ہے کم ذہن ہے اس کو دلائل دینے کا کیا فائدہ ہوگا تو میں نے ایک پھول توڑا سبحان اللہ سوں گا میں نے کہا گلاب ہے میں نے کہا اس کے اندر خوشبو کس نے ڈالی ہے پھول تو تم نے اگایا ہے لیکن خوشبو اس میں کس نے ڈالی ہے؟ اور مجھے یہ بتاؤ یہ گلاب کالا ہے یہ پیلا ہے یہ لال ہے یہ بخ اس کو رنگ کس نے دیا ہے کون سی فیکٹری سے تم کلر لے آئے تھے اب اس کی زبان بند ہو مل گئی یہی بات ہے جہاں زبانیں گنگ ہو جائے ماننا پڑے گا کہ اللہ نے کیا اور کون کر سکتا ہے تو اللہ کا جو نظام ہے اور پھر یہ دیکھیں کہ ایک بات اور بھی یاد رکھ لیں کہ بعض علماء نے رام نے اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں کرے انہوں نے ایک نیا استقبلال بھی کیا ہے انہوں نے کہا کہ جن جن درختوں کا اللہ نے ان ان ورزہ تو جمع کہہ دیا دیکھا بالکل بالکل لیکن نام لیا ہے کہ وز کھجور اور, اور انگور ایک ہمارے بزرگ تھے اہل حدیث تھے اللہ قبل برحمت کے فوت ہو گئے ڈاکٹر بھی بہت بڑے تھے اور تھے بڑے اہل حدیث اور سخت قسم کے اہل حدیث تھے لیکن اللہ کی شان میں مسئلہ پوچھنے میرے پاس آتے انہوں سے اپنے مولوی بڑے چڑتے تھے کہ یار یہ کیا بات ہے کہ مسئلہ تم تمہیں آتا ہے کچھ یا تم سے پوچھو تم نے تو رفاظ رٹے ہوئے ہیں مانے گا تو تمہیں کو پتا ہی نہیں تو وہ جناب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ مکی صاحب میں نے بڑی بیماریوں میں یہ تجربہ کیا ہے کہ انجیر کا ایک دانہ ہو اور زیتون کے سات دانے آدمی کھانے میں رکھ لے ناشتے میں رکھ لے کہیں رکھ لے میں نے کہا کہ قرآن میں انجیر کا نام ایک دفعہ آیا ہے زیتون کا نام سات جگہ تو اس کا مانا ہے کوئی حکمت تو ہے نا میرے سعدت میں کہ زیتون کو تو اللہ نے سات دفعہ ذکر کروایا ہے اور وطینے والی اور انجیر کو ایک دفعہ ذکر کیا ہے <laughs> ایک آدمی بہت بیمار تھے شدید بیمار تھے لا علاج یعنی امراض میں گرے ہوئے تھے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک بزرگ نے خواب میں فرمایا کلام دو لام کھایا کر اب وہ پریشان ہو یہ دو لام کیا بنا لام دیکھ کے کھا جاؤں وہ بڑا پریشان ہوا تو اس میں محمد رحمت اللہ تعبیر دینے میں اپنے وقت کا امام تھے ان کی بڑی کتابیں ہیں تعبیر الریا وہ ان کی شدت میں آئے انہوں نے کہا مجھے یہ تکلیف ہے اس کا علاج نہ ڈاکٹروں کے پاس ہے نہ کے پاس ہے نہ لیکن میں نے رات روتے روتے سویا تو خواب میں دیکھا کہ بزرگ کہہ رہے اللہ کے بندے کلام دو لام خاؤ. اب میں پریشان ہوں تھا میں دو لام کہاں سے لیا میں, کہا میں پریشان ہوں نہیں کیا بات قرآن میں موجود ہے حیران ہو گیا کہا کیسے نے کہا تھا یہ تو شرفیہ زیتون کا ایسا درخت ہے جو نہ شرکی ہے نہ گربی ہے دو لام ہے کہ نہیں ہے لا شر کی یا تین بلا غربی ہے تین بلا زیتون کھاؤ زیتون کھاؤ زیتون کا تیل پیو بس تیرا یہی علاج ہے انہیں چند دن بھی ہو ٹھیک ہوگی تو ہر چیز میں انہوں نے کہا کہ جس کا ذکر اللہ قرآن میں فرمائیں اور اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی فوائد ہیں منافع ہیں تو اللہ نے یہاں زیتون کا اور نقیل کا اور آناب کا آناب کہتے ہیں انگور انگور ایک ایسا صور ہے جس کا فضلہ نہیں بنتا یعنی آپ کوئی چیز کھائیں گے نا تو قیموس ہونے کے بعد پھر پخانا بن کے نکلے گا نا زیتون سے انگور نہیں بنتا انگور حل ہو جاتا ہے. یہ اس کی شان ہے اور خاص طور پر انگور اگر تائف کا ہو تو سبحان اللہ تائف جیسے انگور تو پوری کائنات میں نہیں ہے اور ان کے بعد ایک جامع بات کر دی وہ آگے بڑھ میں اندر آیت قومی کرو آیا مانا دلالت ہے حجت ہے اللہ کی وحدانیت پہ لیکن ان کو, ان کو ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں جو سوچتے ہیں باتیں وہ سخر نہار اوشم سبن کم ربن سخرا تم امر تمہارے لیے ہم نے رات کو اور دن کو تابع کیا سورج چاند ستارے سب اللہ کے حکم سے پیش دیے کہ کبھی اگر صرف دن ہو تو تم تنگ آ جاؤ گے صرف رات ہو تو تب بھی تم تنگ آ جاؤ گے کل ارائی تم انجالا ملکی من علا ہم گئی اللہ کمبل اگر اللہ رات بنا دے صرف رات رہے کون ہے جو دن کو لے آئے گا اور اگر اللہ دن بنا دے تو کون ہے جو رات کو لے آئے گا یہ تو اس کا نظام ہے کہ کبھی دن ہے کبھی رات ہے اور دن تیرے کام کے لیے ہے اور رات تیرے آرام کے لیے ہے وج رات اور دن سوتے گھر جاتی ہیں جیسے تبائے فون ہوتے ہیں ان کی بھی راتیں جاگتی ہیں دن کو تو سوتی ہیں اب ہمارا حال تو ہو گیا ساری رات بیٹھے ہیں ٹی پہ ساری رات بیٹھیٹھی فلم پہ ڈش لگ کے ہو گئی بچوں بھی دماغ جواب دے گئی لیکن ماں باپو جی کچھ نہ کہو کیا کریں ڈسٹرب نہ کرو بچوں کو خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے ماشاء اللہ جیسے تم ٹھیک ہو گئے ہو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کے بندے ادب سکھانا پڑے گا تعلیم دینی پڑے گی پھر ان کو سکول بھی نہ بھیجو پڑھاؤ بھی نہیں خود بخود پڑھ جائیں گے اسی لیے فرماتے ان آیا دل قومی پہلے فرمایا تھا یہ دفکر کہ سوچنے اور یہاں ہے اکر اکر, اکر ہی نہ ہو تو رات اور دن کے نظام کو کون سمجھے گا سورج اور چاند کی غلط اس کو کون سمجھے گا اس کے لیے اخرچہ پاگل کو کیا پتہ لم فل مختلف اور جو کچھ ہم نے تمہارے یہ زمین میں پیدا کیا ہے اور جس کے مختلف رنگ ہیں مختلف معادن ہیں مختلف جمادات ہیں مختلف نباتات ہیں مختلف الوان ہیں مختلف اشکار ہیں مختلف خواص ہیں مختلف منافع ہیں یہ کس نے پیدا کیے ان ان لیکن اس میں ان لوگوں نعمتوں کا غور کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں اصل میں اللہ میں نے دریا تبھی کر دیے تاکہ اس سے تم تروکتا تھا گوشت یعنی مچھلی کیونکہ ذمے کرنے کی بھی ضرورت لہن ترین اور دوسرے کہ دوسری جگہ آتا ہے کہ ان تبارک یخ من ہو مل لو لو دون دریاؤں سے نکلتے ہیں موتی اور مرجا یہاں ہے من ہو ایک سے تو اس میں کوئی تارل نہیں اب اس کے بعد یا فرماتی ہے کہ کیا نکلتا ہے تمہارے دن ہلتن زیور تل جن کو تم پہنتے ہو یار پہنتی تو عورت ہے ہم کہاں پہنتے ہیں قرآن میں ہے وہ ہلیتن تل کہ زیور جس کو تم پہنتی ہو مرد کہاں سے پہنتا ہے تو علماء عورت جو پہنتی ہے مرد ہی کے لیے تو پہنتی ہے وہ بھی تو اپنے خامد کے لیے بنتی سمجھتی ہے اور کس کے لیے پہنتی تو جب اس نے تیرے پہنا تو گویا کہ تم نے بھی پہنا اور بعض علمان نے فرمایا کہ آدمی بھی اچھی اچھی انگوٹھی پہن لیتے ہیں تو گویا کہ تم بھی پہنتے ہو اب لاہم تری آپ یاد رکھیں ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے ایک آدمی نے کسم کھائی کہ ولہ آب اللہ اللہ کی قسم میں میں گوشت نہیں کھاؤں گا کھا لی اس کے بعد اس نے مچھلی کھا لی پھر خیالہ آیا یار میں تو کسم کھائی تھی گوشت نہیں کھانا تو حضرت ابن نے رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گیا کہا حضرت میں ایسے قسم کھا بیٹھا تھا اور میں نے اب مچھلی کھائی ہے کیا میری قسم ٹوٹ گئی تھا میں ہاں بالکل ٹوٹ گئی کفارا ادا کر وہ اسی کفارے سے بچنے کے لیے بالیوں کے بعد جا رہا تھا ابھی اب لوگ بالیوں کے لیے اپنے عرض سے جاتے ہیں عقیدت سے نہیں جاتے ہیں ان کے مقاصد ہوتے ہیں فوائد ہوتے ہیں وہ ابو حنیفہ حنیفا اب زبان ایک ہے امام حنیفہ سفیان ان کی خدمت میں آیا انہوں نے کہا حضرت میں نے قسم کھائی تھی کہ لا آپ اللحم لحم لہم نہیں گوشت نہیں کھاؤ میں نے مچھلی کھا لی تو میرے اوپر کفال میں کوئی کفارہ نہیں سفیا نے کہا سفیان کفارہ ہے دیں کوئی کفا نہیں میں کیا کہاں جاؤں اللہ اچھا پھر،, پھر،, پھر ایک دفعہ پھر پوچھ لینا ممکن ہے حضرت کسی خیال میں ہوں اتنا بڑا محدث ہے اتنا بڑا عادق دوبارہ جب گیا تو سفیان نے کو غصہ آ گیا کہا کہ ابو حنیفہ کہتے ہیں کوئی کفا نہیں اچھا ابو حنیفہ اب قرآن کی بھی مخاطبت کرتا ہے پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ وہ حدیث ہی نہیں مانتا قرآن کو بھی نہیں مانتا انہوں نے کہا کیا مطلب حضرت کہا قرآن نے مچھلی کو کہا ہے لامن گوشت تازہ نے بھی قسم گوشت نہ کھانے کی کھائی تھی تو مچھلی جب کھا لی تھی گوشت کھا لیے تمہاری قسم ٹوٹ گئی امام صاحب کہتے ہیں قرآن کی مخالفت کرتے وہ بندہ پھر آ امام صاحب اور نے حضرت ناراض ہو گئے وہ کہتے ہیں ابو حنیفہ با خالف کتاب اللہ اللہ کے قرآن کی بھی مخالفت کرتا ہے کیا میں کیا نے مخالفت کیا قرآن نہیں اللہ منتری کیا اور ٹھنڈے ہو جاؤ اور نہ ہو دو دن کے بعد آنا ابھی کفارہ نہ دینا اس کے تو پیسے بچ رہے تھے نا ان کا ٹھیک ہے دو دن سب کر لیں وہ دو دن کے بعد ہے نے کہا اس آدمی کو لے جاؤ تم دور بیٹھے رہنا یہ جا کے حضرت سے سوال کرے گا کہ حضرت میں نے قسم کھائی تھی کہ, واللہ لا انا کہ میں خدا کی قسم بستر پہ نہیں سوؤں گا لیکن میں زمین پہ سو گیا تو کیا میری قسم ٹوٹ گئی اس نے آپ کے حضرت سے مسئلہ پوچھا انہوں نے کہا نہیں ٹوٹی تم نے قسم کھائی تھی بستر پہ نہیں سوؤں گا تم تو مٹی پہ سوئے ہو <متحدث> انہوں نے کہا جی قرآن تو کہتا ہے اللہ دِی الفاشن ہم نے زمین تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے تم قرآن کی مخالفت کر رہے کہ اچھا رحم اللہ اللہ ابلی کو رحمت کرے یہ اس نے تمہیں سکھایا ہے تم اللہ کر نہیں ہے بہر ابنی کو حق پہ تھا اس نے ٹھیک کہا ہے تو امام صاحب نے کہا اللہ کے بندے جو آدمی قسم کھاتا ہے وہ عرف اور عام کے مطابق قسم کھاتا ہے رواج میں گوشت الگ چیز ہے مچھلی الگ چیز ہے. کسی کو کہو مچھلی لے آؤ وہ گوشت لے آؤ میں نے مچھلی کہا تھا یار گوشت نہیں کہا تھا کسی کو کہو گوشت لے آؤ تو وہ گوشت کے بجے تو مچھلی کو الگ سمجھا جاتا ہے گوشت کو الگ تو قسم میں عرف عام کا اعتبار ہوتا ہے لغت کی تحقیق نہیں ہوتی جو قسم کھاتا ہے اس کو پتا کہ لغت میں اس کے کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں تو پھر بڑی دعائیں دی امام صاحب کہتے رحم اللہ اللہ وہ حنیفہ رحمت کرے جو بات تم نے سمجھی ہے نا وہ ہم نہ سمجھ سکے مِنْهُ تس تَلْبَسُونَهَا بسونہ تر کا فِي اور دیکھے کشتیاں مواخر کا مانا ہے جو اپنے آگے سے اپنے منہ سے پانی کو میں والی ہے کیونکہ یہ کشتی جو ہے نا اس کی شکل اگر آپ کبھی غور کریں نا اللہ کی قدرت سے یہ جب پرندے کی شکل پہ ہے جیسے پرندہ سینے کے زور سے اڑتا ہے ہواؤں کو چیرتا ہے اس کی شکل بھی آگے ایسی ہوتی تاکہ یہ پانی کو چیر سکے ہی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل حاصل کرو سفر کرو تجارت کرو کاروبار کرو تشکر اور اللہ کی نم اور احسان کا شکر ادا کرو اللہ انہارن <دُولًا> اللہ محمد ہم نے زمین میں بوجھ رکھ دی کیا بنا پہاڑی یہ پہاڑ جو ہے ایک بوجھ ہے اور اس سے زمین جم گئی اگر ہم یہ نہ رکھتے زمین حرکت میں ہوتی نہ تمہیں آرام ملتا تم گھر بنا سکتے نہ کھیتی باڑی کر سکتے وہ القافل اس لیے بادل اللہ تمی کم وہ اور ہم نے تمہارے لیے نہریں جاری کی راستے بنائے نہ اللہ تحت تاکہ تم صحیح مقام پہ پہنچ ملامات اور اپنی قدرت اور تمہیں منزل پہ پہنچانے والی ستارے چمکائے ہیں کہ اگر تم ادھیری رات ہے سمندر میں بھٹکے ہوئے ہو تو ستاروں پہ نظر ڈال کے سیمت متعین کرو اور پھر اللہ چیلنج کرتے کہ اب ہم جس نے سب کچھ پیدا کیا اور وہ جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا برابر ہے جن کو تم نے حاجت لگا اور مشکل کشا بنا رکھا ہے ان نے تو کبھی مکھھی بھی پیدا نہیں کی جن کی تم نظر نار دیتے ہو منتیں مانتے ہو قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہو انہوں نے تو کبھی مکھھی بھی پیدا نہیں کی تو جس نے ساری کائنات بنائی اور اس کے مقابلے پہ یہ جن نے کچھ ہی نہیں تم نے تو تو برابر بنا رکھے اس کا بھی سجدہ اس کا بھی سجدہ اللہ کی بھی بنڈت پیر کی بھی منڈت افلاد اد کرون کیوں نہیں تم نصیحت پکڑتے وہ سو اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں اتنی ہے اگر گننا چاہو تو تم گن بھی نہیں سکتے ہو تمہارے اپنے بدن میں دیکھو کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں کہیں بات رکھے ہیں کہیں آنکھیں رکھی ہیں کہیں ناک رکھا ہے کہیں کتے ہم رکھے ہیں کہیں قلب رکھا ہے کہیں دماغ رکھا ہے یہ سب نعمت کس کس نعمت کا شکر کرو گے یا جٹلا ہو گے ان اللہ الرحیم مانا یہ کہ تم ان نعمتوں کے بعد بھی اللہ کا شکر کرتے ہو اور غیروں کو سجدے کرتے ہو یہ تو وہ محربان ہے رحمت کرنے والا ہے ورنر ساری دنیا کا لگ کر دے